اعوذ بكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ومن قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوما قيامات والسماء سباوات مطبيات بيمينه سبحانه وتعالى الحمد للہ یہ واہدہ وسلا تو وسلام والا ملا نبی <بعده> اما بعد اماب <معزز> سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الزمر کی آیت نمبر 61 سے ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم و الدین تقوب مفاظت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 اللہ پاک فرمان اولمن کم مائی تذکر اور فی ہمن تذکر وجا حکم النظیر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے یہ عمر چھوٹی نہیں ہے بجا حکم النظیر اور دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا آ چکا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 اور فہم حق کے لیے بہت طویل عمر تھی وہ یہ ان کے باطل قسم کے آدار ہیں جو وہ رکھیں گے اور قرآن نے سب کی تکلیف کی تبھی تو فرمایا وہ یوم القیامت تھی. تر اللہ دینی نقد و جو ہو اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا پہلا جھوٹ کیا ہے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 اللہ نے اقامت ہجرت کی انبیاء کی دعوت تم تک پہنچائی جنت کا راستہ بھی بتایا اور جہنم کا راستہ بھی تو تم نے اختیار کیوں نہیں کیا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ماترک تو من شعیین یو قرب بک میں جنہ اللہ بقت میں نے تمہیں نہیں چھوڑا جب تک وہ راستہ واضح نہیں کر دیا جو جنت میں پہنچا سکتا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 ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی اہل تقوا کا انجام بیان کر رہے ہے بھائی انج اللہ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو اتقو جو ڈر گئے اپنے رب سے بے ان کے کامیاب ہونے کی بنا پر کہ شاباش تم پر تم نے عقیدے کو سمجھا توحید کو پہچانا سنت کی معرفت حاصل کی ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیا یہ تمہاری کامیابی کے سواب ہیں تو ایسے لوگ عذاب میں نہیں جائیں گے ایسے لوگ نجات پا جائیں گے جنت کے ہیں لا یہ مسو مسو ولاحم یا نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف یا کوئی برائی یا کوئی عذاب انہیں نہیں چھوئے گا یہ کامیاب لوگ ہیں ولاحم یح زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان میں حضن و ملال آئے گا غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات کا سب ختم کوئی غم نہیں اب خوشیاں ہی خوشیاں رہتے ہی رہ دے. کوئی چھوٹا موٹا غم اگر ہوگا بھی تو ایک حدیث کے مطابق مومن کو جنت میں ایک ہی حسرت ہوگی وہ مجلس یہ وہ لمحات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 جب اس کے اسفرد کر دیا تو وہی تدبیر کرے گا وہی نگرانی کرے گا وکیل ہر شے پر وکیل ہے وہ. ہر شے پر اس کا امر چلے گا اس کا تصرف چلے گا یہ بھی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے جب امر اللہ کا چلے گا تدویر اللہ کی چلے گی تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے کا جواب ہے جس کے ہاتھ میں نہ امر ہے نہ خلق ہے نہ تدبیر ہے مشرق کتنا بڑا بے وقوف ہے خلق اللہ کے پاس خالق اللہ ہے تدبیر اللہ کی ہے امر اللہ کا ہے اللہ لہ الخلقل امر اللہ کے لیے خلق بھی ہے اللہ کے لیے امر بھی ہے پھر اس کی عبادت کرو خلق اس کا امر اس کی تدبیر اس کی عبادت کسی اور کی تو پرلے درجے کی حماقت اس لیے فرویا کہ ولد یہ نہ کف اور بھی آیا تھا اللہ ہاں لہو مقالید اور اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں مقالید مقلاد کی جمع یا اقلیت کی جمع جس سے کسی شہر کو کھولا جائے رزق کے خزانے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس وہ مالک ہے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 کہ سب سے چھوٹا خسارہ کیا ہوگا سب سے چھوٹے خسارے کا عذاب کیا ہوگا مگر سب سے بڑے خسارے کا عذاب نہیں بتایا خود ہی فیصلہ کر لو حدیث میں ہے کہ ان احون عالد نار آداب میوزا اتحت قدم جمرا تعین میں نار جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نچلے تلوے میں جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے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 کہ کل افاغ اللہ تھا امرونی آبدو او جاہلون پیچھے یہ تین دلائل ہم نے بیان کیے معبود ہونے کے لیے تقدر اور اے جاہلو تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں کسی اور کی عبادت کروں کل افاغ اللہ تھا امرونی آبدو او جاہلون کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو نہیں تم حکم دیتے ہو مجھے اور میں عبادت کروں سیدھی عبارت اس طرح ہے کہ تم مجھے حکم دیتے ہو میں عبادت کروں غیر اللہ کی افاخیر اللہ کو مقدم کیا جو مفعول ہے اور کا اور یہ مفول کی تقدیم کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے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 اے جاہلو جاہل وہ جس کو علم نہ ہو عمل بھی نہ ہو اے جاہلو ان قرآن کا خطاب کتنا وعید سے بھرا ہوا تمبی سے بھرا ہوا کہ یہ باتیں جاہل کی باتیں جاہلانہ باتیں علم کی باتیں پیچھے گزر گئیں اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا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 علی وین قبلک لین اشرف علیہ کا وقواصرین اور البتہ تحقیق یہ لام اور قد دو تاکید یہ قسم کے قائم مقام ہوتی اللہ یہ بات قسم کھا کے بتا رہا ہے اوہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے یہ وہی کی جا رہی ہے من قبلک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 جب نہ آدم ان لو اثیس نہیں بھی غلاب خطویا سم لا تشر کو بھی شعیٰ لاسعید کو بھی خلاب یا مقفرتن آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کے گناوں کی لے آئے شرک نہ کیا ہو تو میں پوری زمین مقفر سے بھر دوں گا شرک نہ کرنے کی برکت سے تیرے سارے گنا معاف کر دوں گا یہ شرک نہ کرنے کی برکت توحید کی برکت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 مانا یہ منصب بھی چھین لوں گا اور خاصرین کے سخت میں کھڑا کر دوں گا اتنا یہ بڑا گنا ہے اور اتنی بڑی معصیت ہے کہ سب کچھ ختم تو آپ نے کیا کرنا بلی اللہ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو یا پھر اللہ مفرول واقع ہو رہا ہے اس کی تقدیم حسر پیدا کر رہی معنی بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو عقیدے اللہ کی جناب میں گستاخیاں منسوخ کرنا گالیاں دینا کوئی کہتا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں کوئی کہتا ازیر اللہ کا بیٹا کوئی کہتا عیسا اللہ کا بیٹا اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسے قدر کرنے کا حق ہے بل اور تو زمین تو یوم القیامت اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی وسلم باتوں متوئی یادوں میں ساتوں آسمان متوئی لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں اس ذات کی عظمت دیکھو زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتویں سمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اس بات ہے ایک مٹھی کا دوسرا دائیں ہاتھ کا ہمارے سور ایمان ہے مٹھی کیسی ہے دائیں ہاتھ کیسا ہے یہ معلوم نہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہاں ہماری طرح کی نہیں ہے مٹھی نہ ہماری طرح کا دائیں ہاتھ ہے کیوں کیونکہ لئی سکم ہشی وہ ذات تشوی سے پاک تمہارا ان صفات پر ایمان ہے جیسے یہ صفات وارد ہوئی ویسے ہمارا ایمان کسی تعبیل کے بغیر کسی تعطیل یا تشویح کے بغیر دونوں صفات حق ہیں اللہ کے لیے ثابت ہیں معنی ان کا معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں ہے شریک مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرنے کے مطالعے تنقید ہے شان کی کمی ہے اے بے اللہ کے حق میں کیونکہ شریک مقرر کرنے کا معنی کمزوری کو ظاہر کرنا بناتے ہیں کسی آپ. آپ کے پاس سرمائے کی کمی چلو کوئی پارٹنر ساتھ مل جائے مل کر کاروبار کر لیں یا آپ کے پاس عددی طاقت کی کمی کاروبار وسیع ہے بندے کم ہیں چلو کسی اور کو ملا لیں پارٹنرشپ کر لیں کوئی نہ کوئی مل مل کر کر کمزوری ضرور ہے ورنہ اگر کمزور ہو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 امر آئے گا تو اٹھا کے پھونک دیں گے امر آ گیا اٹھانے کی بھی تاخیر نہ ہو منہ میں سور دبا ہو امر آئے تو فورن پھونک دے نبی اسلام کی عدی سے کئی فائنہ ہم وقت میں سور میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں مجھے معلوم میں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے فرشتوں کی حاصت آپ دیکھیں ہاں کہ چار بڑے فرشتے ان میں ایک اسرافیل جبرائیل ہے اسرائیل ہے اسرافیل اور میکاہیل بڑا فرشتہ لیکن خوف کا عالم دیکھو کس طرح اللہ تعالی کے امر کی, کی تعلیم تب سے کھڑا ہے اور سور منہ میں دبائے ہوئے سر جھکا ہے اللہ کے امر کی تعلیم کے لیے نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں عرش محلہ اللہ کی طرف اللہ کا امر آ گیا اور اس کی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 فسائل من منفی السماوات وہ من عرض بے ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات بے ہو جائیں گی اللہ منشا اللہ مگر وہ جس کو اللہ چاہے استثناء ہے جس کو اللہ تعالی بے سے بچا لے وہ بے نہیں ہوں گے باقی سارے آسمان والے سارے زمین والے بے ہو جائیں گے بےوشی سے بچا ہوا کون ہوگا اس میں کوئی وضاحت نہیں جس کو اللہ چاہے بعض علماء نے دو مخلوقات کا ذکر کی بے ہوش نہیں ہوں گے ایک جنت کی روحیں دوسرا جنت کے غلام بچے جو خدمت پر معمور ہوں گے اور بعض نے ملائکہ کو بھی اس میں شامل کی کہ فرشتے اسے ہوش نہیں ہوں گے لیکن منف اسلام آسمانوں والے سارے بے ہوش ہوں گے رسوانوں میں کون ہے فرشتوں کے علاوہ تو اللہ اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا بے ہونے سے جو چیز بیان نہیں ہوئی اس کا ہم تکلف نہ کریں اللہ کی صورت کر دے سم نوفی کا فی پھر پھونکا جائے گا دوبارہ اخراب یعنی صفت موصوف معذوف ہے سم نوفی کا فی ہے نفقت اخراب پھر دوبارہ پھونکا جائے گا فائدہ ہوں قیام تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوں گے یندرون کھڑے ہوں گے قیام قائم کی جمع ینظرون نظر سے دیکھنا دیکھتے ہوں گے بڑی دہشت کے عالم میں خوف تاری ہوگا یم ضرور کا ایک معنی یم تھا ضرور بھی ہو سکتا انتظار کرنا انتظار کرنے والے ہوں گے کس کا اللہ تعالیٰ کے حساب کا حساب ہوئی صدیان ہی ہو ہی رہا سدیاں گزر جائیں گی ایک اوہام کی کیفیت ہوگی تو اس مقام پر دو بار کے سور پھونکنے کا ذکر ہے پہلے سور میں لوگ بھی ہوش ہوں گے دوسرے سور میں سارے لوگ جو بے ہوش ہو وہ بھی اور جو پہلے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 سور پھون جائے گا آسمان اور زمین والے سارے ڈر جائیں گے گھبرا جائیں گے فضا یہ فضا یعنی پہلا سور سور ہے ہے نفرت الفضا ہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ بے ہوشی کا ہے پھر تیسرا پھونکا جائے گا تمام لوگوں کے کھڑا ہونے کا بے ہوش لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور قبروں میں جو مدفون مردہ ہیں وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے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 تو لایا جائے گا کون لائے گا اللہ تعالی کن کو امبیا کو اور شہداء کو امبیا لائے جائیں گے ان کی امتیں لائی جائیں گی کیونکہ بعض امتیں انکار کریں گی امت نوح علیہ السلام علیہ اسلام کی امت علیہ السلام کی آمد کا انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ما جانا مبی حالانکہ علیہ اسلام وہ نبی ہیں جو ساڑھے نو سو سال تک قوم کے اندر رہے لیکن قوم کی ہٹ درمی دیکھو ان کا انکار دیکھو بے شرمی دیکھو ان کی ساڑھے نو سو سال اس قوم میں گزارے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے پھر آخری نبی محمد الرسول اور آپ کی امت گواہی دے گی ہمارے پاس قرآن گواہی دیں گے فرشتے گواہی دیں گے بجاد کو نفس نفس ماں سائک مشہد ہر بندہ اس طرح آئے گا اس, کے, اس پر دو فرشتے مقرر ہوں گے ایک اس کو ہانکنے والا دوسرا اس کے اعمال کی گواہی دینے والا اس کے علاوہ انسان کے آدھا گواہی دیں گے زمین گواہی دے گی یوم اس دن تو کا ہے زمین اپنی خبریں دے گی کہ بندے نے بندوں نے ہر کام زمین پر کھڑے ہو کر ہے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 سارا فیصلہ حق اور عدل پر ہوگا وہ ہم لایو ظلم ظلم نہیں کیے جائیں گے کوئی ظلم نہیں ہوگا حتیٰ کہ یو قتصو میں نے شادل جلا میرا شادل کرنا اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا